بسم اللہ الرحمن الرحیم وائز تولہ اور جب وہ منہ پھیرتا ہے سا تو کوشش کرتا ہے عمل اس بات پر کرتا ہے فی الارض زمین میں لجو سیدھا تاکہ اس میں فساد مچائے کل تک ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو, دو سو تین تک پہنچے تھے جی اور آج اس کے بعد شروع کرتے ہیں آیت نمبر دو سو چار سے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا امین اناس اور لوگوں میں سے ایسا آدمی کل کی آیات میں ایک چیز تو یہ رہ گئی رہ نہیں گئی بلکہ کہہ تو دیا تھا لیکن اس کی مزید وضاحت اور مزید اس پہ زور دے کے کہنا تھا کہ جس آیت کے متعلق کے بحث تھی کہ یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یوتیق نہ ہو کا جو لفظ تھا کہ وہ بڑی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے تقریباً تمام مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ وہ بوڑھا مرد اور عورت جو روزہ رکھنے کے قابل نہ ہوں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ خواتین جو امید سے ہوں وہ بھی اور جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی اور مفسرین اس مقام پر بہت کم ہیں جو یہ سراحت کر دیں کہ انہیں یہ روزے اس حالت کے بعد پھر قزا کرنے ہیں مگرنہ بالعموم وہ بس اتنا لکھ دیتے ہیں کہ مشقت سے روزہ رکھنے والی دقت سے روزہ رکھنے والی وہ خواتین جن کی حالت ایسی اور ایسی ہے اور عمر جو بہت بوڑھے ہو گئے تو ہم نے کہا تو تھا لیکن مزید وضاحت کے لیے کہتے ہیں کہ ایسی خواتین جن کے لیے روزہ رکھنا بہت دشوار ہے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا پھر وہ امید سے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ بعد میں روزے کی قزا کریں گی چھوٹے دنوں میں کر لیں توڑ توڑ کے کر لیںدھ ایک ایک ایک ایک ایک دن رکھ کے کر لیں جس طرح بھی کریں وہ روزے کی قزا کریں گی اور اگر اس حالت میں خدا نخواست کا موقع نہیں ملا تو وسیعت کرنا واجب ہے یہ بتانا شوہر کو یا اپنے گھر والوں کو یا کسی کو بھی کہ اتنے روزے میرے ذمہ ہیں اور وراثت میں سے اس کا اتنا فدیہ ادا کر دیا جائے یہ ان کے ذمہ ضروری ہے اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ ربنا آتی فی فل دنیا ہسنا و فی آخرت حسنا کا ترجمہ ہے اصل زور جس چیز پر دیا جا رہا ہے وہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اے پروردگار عطا کر ہمیں اس دنیا میں ہسنا بھلائی اور آخرت میں عطا کر بھلائی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ سے بھلائی خیر حسنا نیکی اچھائی مطلوب ہے یہ چیز چاہیے فل دنیا و فل آخرہ یہ دونوں تو جگہیں ہیں دنیا بھی ایک جگہ ہے آخرت بھی ایک جگہ ہے اصل ترجمہ یہ ہے اور جو غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو ترجمہ کرنے میں وہ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ اللہ دنیا کی بھلائی چاہیے اور آخرت کی بھلائی چاہیے سمجھے ایک چیز ہے بھلائی چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ایک چیز ہے کہ دنیا کی حسنہ دنیا کی بھلائیاں چاہیے اور آخرت کی بھلائیاں چاہیے اور جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس پہ آگے ایک عمارت تعمیر کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کوئی دنیا کو حرام نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ آتے نہ الدنیا دنیا دنیا بھی کماؤ حالانکہ اس آیت کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ نے کہا ہے مجھ سے بھلائی مانگو دنیا کی بھی آخرت کی بھی یہ نہیں کرمایا کہ پردھیکار دنیا کی خیر دے دے بلکہ خیر دنیا میں دے دے اور دونوں چیزوں میں فرق یہی کل سے عرض کیا تھا کہ اس کا یوں ترجمہ کرنا کہ دنیا دے دے اور آخرت دے دے اور اس میں جو خیر دے دے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں خیر دے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہمیں خیر مطلوب ہے اچھائی مطلوب ہے دنیا مطلوب نہیں تو اس نزاکت کو اصل میں تو اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ عربی پڑھیں گے اور فعل کی بحث پڑھیں گے کہ افعال کیا ہوتے ہیں مفول کیا ہوتے ہیں پھر جا کر اس چیز کا احساس ہوتا ہے